کراہ جی د امام نے امام نے مختلف کشی کا فرقوق کی سجود کی فنور امور کی حاصل دار مطابق ضروری دی مختصر فار امام خدا مت نمتابات علا طریق مواصلت کارا ترت تا دیکھا ہری بر احمد مسکدار کی متاب الا تریکل موا سرت دار زوری بٹول ار خان کی ہری و سلام کی سکدار چاہر علا دی ماخر دا امام تعلی بتاخر چالیما سلامی صاحب و سلام کی تاخر بکا داقب کی مخارت و مواصلت دا دری جتو درکئی برای کمزوری ادار متابا کی روکے براب میرے کن شان صاحب دادے ذکر قضوب کا ذکر کئی ذکر کلا تو سن لو تے دوجین سن کہ بھی دیر تاخر مارو میگی یعنی کہ یہاں دبک تاؤ انہاں کے ذکر کہ وہ ہیں قزو بین قزو سے کہا مبارک ہے تا کہ ذکر کلا نعمت تو جی مقدر قید شین غالبا نفی القید مبارک ہے کہ اب مقابلہ سے مش سے نہ سکے جواب دا نہ مبارک راضی نہ کہتا لہذا سبذ اللہ مل اللہ اللوحيت قسم درووین ی مقصود قال قلنا ذا صلینا حب و جنمك و النبي دا سلام و رستا فر فرسدلکو سر گدر کو نو چوک نبی احمد رجمنا لقد گئ سلیه لقد کولی سلیز من لا فلا شراقت ركوع راه و شراقت ركوع سان چبهو ابتدا باطلی کی شروک بات آباد شروع آئی فی الک ہم لاتے برچ آپ رکو بعد بات بے بے پہ شراکت پیزیا کو استضاب حاصل بہت مزہ